اور حج کی خوبیاں اور فضیلتیں بے شمار حدیث میں اتنی چیزیں آئیں ہیں کہ ظاہر ہے سب تو بیان کی نہیں جا سکتی حستے رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ اور اللہ تعالی پہ ایمان لانا پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عرض کیا گیا تیسرا عمل اس کے بعد تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنا اور دوسری روایت میں آتا ہے بخاری شریف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ کرنے تک کے گناہوں کا کپارا ہے جن کے درمیان ہوں اور آپ نے فرمایا رہ گیا حج تو اس کی تو جزا اللہ کے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں یعنی یہ خوشخبری بھی کہ جو انسان حج کرے گا اللہ تعالی اسے جنت میں جگہ دیں گے اور حج مبرور کے الفاظ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسا حج جس میں ریاکاری نہ ہو نام و نہ ہو زیادہ لوگوں کو اطلاع بھی نہ ہو بس چپکے سے جائے اور خاموشی سے حج کر کے واپس آ جائے اور حج سے واپسی پہ وہاں کے حالات تکالیف مسائل پریشانیاں یا خوشی کی چیزیں کچھ بھی بیان نہ کرے بس چپ رہے تاکہ اس کا حج ریاکاری سے محفوظ رہے اور بعض رات کہتے ہیں کہ ایسا حج ہے جو زندگی کو تبدیل کر دے آدمی پہلے جن گناہوں میں مبتلا تھا ان گناہوں کو واپسی پر چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حج قبول ہو گیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو میں سے تھے وہ کہتے تھے کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے دل پسنے لگے اور آخرت کی تڑپ پیدا ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق کو جی چاہنے لگے تو اس کا مطلب ہے اس شخص کا حج قبول ہو گیا حستے ابو رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس شخص نے حج محض اللہ کے لیے کیا اور حج کے دوران ہر قسم کی گناہ کی باتوں سے اور فحاشی کی باتوں کا ذکر بھی زبان سے نہیں کیا اور گناہ سے محفوظ رہا تو ایسے پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جس دن اس نے جنم لیا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد حج کی جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے اور کوئی گناہ نہ کیا جائے اور انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے حقوق الباد کے اختلاف اس بات پر ہے فکاہا کا کہ ثر سارے معاف ہو جاتے ہیں یا قبائل بھی معاف ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فکاہا بعض یہ تو خیر سب کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ تو سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں حج سے رہ گئے کبیرہ گنا تو کبیرہ گناہوں میں جو لوگوں کے حقوق ہیں جیسے قرض کا دینا ہے جیسے کسی کی زمین وصب کر لی اس زمین کا واپس لوٹانا ہے یہ چیزیں تو معاف نہیں ہوتی زمین جس کی رسب کی ہے واپس دے گا اور جس کا قرض ادا کرنا ہے وہ واپس دے گا ہاں وہ حقوق جو اللہ کے اس نے ضائع کیے ہیں دنیا میں یہ آتا ہے کہ انشاء اللہ وہ چاہے قوائری کیوں نہ ہو اللہ کے حق جو اس نے ضائع کیے ہیں وہ ان اللہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ سے ایسا ہی اس نے ضند رکھنا چاہیے کہ مالک اپنے حقوق کو حج کے بعد معاف فرما دے گا اور حج یہ فریضہ ہے اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم الفوائد میں یہ روایت آتی ہے اسی لیے شاد فرمایا کہ جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس سواری کے قدم قدم پہ ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہمارے زمانے میں تو سواریاں چلتی نہیں ایسی جیسے جانور ہوتے ہیں اور اب دور آ جہازوں کا اور اللہ کا شکر ہے گاڑیوں کا اور اللہ ہی کا احسان ہے جس نے یہ دور اچھا دکھایا کہ انسان کا وقت بچ جاتا ہے زیادہ خدا کو یاد کر سکتا ہے تو اس لیے اس میں جتنی نیکیاں ہوتی ہوں گی اب اللہ ہی جانتے ہیں مگر اس زمانے کے مطابق ارشاد فرمایا تھا کہ سواری کے ہر قدم پر ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو پیدل حج کرتا ہے اس کے ہر قدم پہ سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور صحابرض اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرم کی نیکی کتنی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اس لیے اگر ممکن ہو اگر ممکن ہو اور صحت اجازت دے اور دقت نہ ہوتی ہو تو کم سے کم مینا وغیرہ تو پیدل ہی چلے جانا چاہیے اس سے زیادہ انسان ہمت کر سکے تو عرفات پیدل چلا جائے مسلفہ پیدل چلا جائے اگر کچھ نہ کچھ پیدل بھی چلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ بات اس پر عمل ہو سکے بہت سے اللہ کے نیک بندے مشائقر العلما کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ حرم شریف میں پہنچ جاتے تھے اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو لے کے وہ پیدل حج کیا کرتے تھے در تک اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایک ایک قدم پہ سات سو نیکیاں ملتی ہیں اور حرم کی نیکی ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تھا تو مینا پیدل چلا لیتے تھے لوگوں کو تین چار میل کا فاصلہ ہے تاکہ لوگوں کو نیکیاں ملیں اور اللہ کپور انہیں حاصل یہ فائدہ ہے اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ حج کرنے کا ان کے ساتھ رہنے کا اور اگر انسان تعلیم حاصل نہ کرے اور بغیر تعلیم کے چلا جائے تو بہت سی نیکیاں جنہیں بڑا آسان ہوتا ہے کرنا وہاں پہ, پہ پہنچ کے ان سے غفلت ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو حج جب فرض ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اللہ پر بھروسہ کر کے سفر کا انتظام شروع کرے اور جو چیزیں سفر میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ لے سب سے پہلی چیز حج میں نیت ہے کہ محض اللہ کی خوشی کی نیت کرے اور اگر فرض حج ہے تو یہ نیت کرے کہ جو فرض اللہ نے میرے میں ضروری قرار دیا ہے اس فرض کو پورا کرتا ہوں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے جو اشاد فرمایا ہے کہ حج کرنا میرے لیے ضروری ہے اس پر عمل کرتا ہوں اور سیر و سیاحت تفریح کے چلیے وہاں پہنچ کے آب و ہوا بدل جائے گی بہت زیادہ بزنس کر لیا اب کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا یہ چیزیں بالکل نیت میں نہیں لانی چاہیے اللہ اس بلا سے محفوظ رکھے حدیث میں آیا ہے کہ انم نمل بالنیات لوگوں کے کو ان کے اعمال کا ثواب ان کی نیتوں کے مطابق ملے گا اور انس اللہ کی روایت کنزل المال میں آئی ہے کہ آتی علی الناس ضمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایسا دور بھی آ جائے گا کہ تم دیکھو گے جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ اس گھر میں حاضری دیں گے حج کریں گے ارشاد فرمایا سیر و سیاحت کے لیے اور تفریح کے لیے حج کریں گے سیر و سیاحت کہیں اور گئے یورپ میں امریکہ میں واپسی پہ حج کا بھی رکھ لیا واپسی بے عمرے کا بھی رکھ لیا جان بوجھ کے یہاں سے یہ سوچ کر کے جانا کہ میں حج کے یہ لیے یا عمرے کے لیے جا رہا ہوں یہ فرض تو پہلے بھی ہو گیا ہے چلو کچھ دن آرام مل جائے گا خدا کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ذہن سے یہ بوجھ بھی اتر جائے گا اللہ ایسی مشترک نیتیں مشکل سے ہی قبول کرتا ہے خالص اللہ کے لیے جانا چاہیے سفر بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے اس چیز اس چیز کو غالب رکھے حج کرنا ہو مستقل سفر کرے اگر ہمت ہو توفیق اللہ تعالی دے اور اگر ایسی توفیق نہ ہو تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ واپسی پہ یورپ سے امریکہ سے کہیں سے حج کو یا عمرے کو چھوڑ دے وہ بھی کرے لیکن اللہ کا حق یہ بنتا ہے خاص طور پر اس کے گھر کے لیے جائے آپ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے یہ ہوئی الگ بات اور کوئی کہتا ہے کہ صاحب گزر رہا تھا سوچا آپ سے بھی ملنے تو دوسرے کی انا پر چوٹ پڑتی ہے اس کو برا لگتا ہی ہے کہ ہم ایسی راستے میں پڑے میں کہ جا رہا تھا آپ سے بھی مل لیا مستقل سفر کرنا چاہیے تھا ملاقات کے لیے ایسے ہی حق شانوں شانو کے گھر میں حاضری کے لیے مستقل سفر کرنا چاہیے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جا تو کہیں اور رہے تھے راستے میں مکہ مکرمہ پڑ رہا تھا سوچا یہاں سے بھی ہو جائیں علی رسب اللہ تو رض اللہ صلی اللہ سے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آ جائے گا کہ ان کے مالدار لوگ حج کریں گے نئے سیر و سیاحت کے لیے تفریح کے لیے آب و ہوا کے بدلنے کے لیے اور آپ نے فرمایا ان میں دوسرے طبقے میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو تجارت کے لیے حج کریں گے کہ تجارت کر لی کتابیں وہاں سے لے آئیں گے بہت چھتیاں یہاں کے بیچ دیں گے اور بہت سی چیزیں لائی جا سکتی ہیں رائل فیملی سے تعلق ہوا تو چلیے سونا لے آئیں گے وہاں سے بے شمار چیزیں یہاں لا کے بیچ دیں گے اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقیر حج کے لیے جائیں گے تاکہ وہ لوگوں سے سوال کریں وہاں جا کر مانگے سوال کئی طرح کے ہوتے ہیں چوراہوں پہ بھیک مانگنا یہ بھی سوال ہے وہاں جا کر تعلقات کو بنانا تاکہ تعلق بنا رہے اور جا کے وہاں سے ویزے مانگ لیں گے کسی سے کسی سے کوئی اور چیز مانگ لیں گے یہ چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء آئیں گے اس گھر کے تواف اور حج کے لیے اور پھر فرمایا کہ لشکم عتی ریا کاری کے لیے آئیں گے اس لیے کہ لوگوں میں جا کر مشہور ہو پتہ چلے کہ حج کر کے آئے ہیں یہ اشاط فرما ہے کمزلومال میں حسین اللہ کی روایت میں کہ مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے ان کے بعد دوسرے درجے کے لوگ تجارت کے لیے تیسرے فقیر سوال کرنے کے لیے اور چوتھے علماء نام اور نمود کے لیے اس طرح کریں گے حج یہ ہوگا ممكن. اس لیے نیت آدمی اپنی صاف کرے کہ اللہ آپ کی خوشی کے لیے حاصل دیتا ہوں دیگر آپ کی دی توفیق سے ہی یہ حج جو فرض ہو گیا ہے اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں کوئی سیر و سیاحت کے لیے نہیں تجارت کے لیے نہیں سوال کے لیے نہیں اور اللہ اس حج کو ریاکاری سے محفوظ رکھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لے کہ لوگوں کے حقوق کتنے ہیں میرے اوپر اگر لوگوں کے کچھ حقوق ہیں تو اس کو ادا کرے یا معاف کرائے یا پھر معاملات کو صاف کرے اگر لوگ مر چکے ہیں تو ان کے ورثہ کو ان کا مال دے اگرچہ حج نہ کر سکے لیکن اس مال کو پھر دینا ضروری ہے نے ایک آدمی نے ایک لاکھ روپیہ کسی کا وصف کر لیا اور لاکھ سے اب حج بھی وہ کر سکتا تھا تو یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کا مال ایک لاکھ روپیہ وصف کر لیا ہے انہیں ایک لاکھ پہنچائے اور اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے جو وارث وادی ہیں ان کو پہنچائے یہ نہیں ہو سکتا کہ حج کر رہا ہے اسے ایک لاکھ سے اللہ کے ہاں یہ حج کرنا فریضہ تو اس پورا ہو جائے گا لیکن خدا کی ناراضگی کا باعث ہے کیونکہ لوگوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے اس کی ادائیگی کے لیے بہت شدت سے لوگوں کو تنبید بھی فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تلقین کی ہے کہ ان کے حقوق پورے کیے جائیں